ہم نے وہ عمل ہی نہیں کیا تصویر کیا ہے کیا یہ ہے کہ خدا کے دین کا پرچار کرتے ہیں لوگ یہ تو آخرت باٹنا چاہتے ہیں یہ تو ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہماری تصویر ہے کیا یہاں کا غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان وہ گروہ ہیں جو ہم سب لوگوں کو چاہتے ہیں کہ کے کے ملازمتوں بننا چاہتے ہیں ان کے ملک و مال میں شریک ہونا چاہتے ہیں بتائیے ملک مال کے جھگڑے پیدا کیا جائے تو ملک و مال کے جھگڑے کرنے میں تو ایک دوسرے کو سفا کرتا ہے اورنگزیب نے اپنے باپ کو بند کر دیا قلعے میں یعنی ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ ملک و مال کے جھگڑے میں مسلمان نے مسلمان کو ذبر کیا مسلمان نے مسلمان کو وار کیا تو ملک و مال کے جھگڑے آپ چھیڑے اور یہ سمجھے کہ محبت پیدا ہوگی کیسے ممکن ہے یہ ناممکن تو بلا شفا یہ چھوٹی بات ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں پیش آ رہا ہے ہمیں جو کچھ پیش آ رہا ہے جھوٹی قومی پیش آ رہا ہے کہ ملنا جلنا کچھ نہیں ہے قومی جھگڑے چھڑے ہوئے جھوٹی قومی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ملے تو نہیں مت ملنے چلنا کچھ بھی نہیں ہے اور جھوٹی قومی تو قومی نعرے قومی جھگڑے قومی کشمکش, قومی مطالبات, قومی احتجاج یہ وہ چیز نے مسئلہ کیا ہے. اللہ کے دین کی دعوت لے کر ہم کھڑے نہیں ہوئے کسی کو نفرت نہیں جی. آپ اس دنیا میں آج بھی اگر بن جائیے اللہ کے دین کو باٹنے والے بخود کسی کو نفرت نہیں ہوگی آپ سے آپ تو بنے ہوئے چھیننے والے جموں سے نکالنے والے تو کون ہے جو آپ کا سگا بھائی بھی اگر اس کی جیب سے چھیننے والے بنے آپ تو آپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے کھلی ہوئی بات یہ ہے ایک دم کھلی ہوئی بات ہے کہ اورنگزیب جیسا نماز بھی نماز روزے والا آدمی بھی اقتدار کے لیے اپنے باپ کو کلی میں بند کر دیتا ہے اور باپ اسی مر جاتا سڑ سڑ کر وہ سر سڑ کر مر جاتا ہے باپ اپنے باپ کو ایسا کرتا ہے بے شباک کس ہیں میں کہاں تو دہرا ہوں اس کو کہ ملک مال کے جھگڑے جہاں کھڑا کے جاتے ہیں تو وہاں لڑتا ہے بھائی بھائی تو آپ ملک و مال کا مسئلہ کھڑا کیے ہوئے ہیں اس قوم کے ساتھ تو وہ تو جھڑیں گے وہ تو نفرت کریں گے وہ تو <تصفح> آپ کر کے دیکھیے کہ آپ بے غرض ہو جائیے اس ملک میں یک طرفہ طور پر صوفیہ نے کہا مجھے کوئی غرض نہیں ہے نہیں ان کے پاس وزرا اور بادشاہ جاتے تھے امرا جاتے تھے تو بھائی بتائیے جی ہم کیا خدمت کریں آپ کی تھیلیاں لے کے جاتے تھے مجھے تھیلی کی نہیں. <تصفح> ضرورت نہیں گے مجھے کہیں ضرورت ہے آپ بےغرط بن جائیے صوفیہ کے طریقے سے بخود یہ لوگ پوجیں گے آپ کو پوجیں گے اور آج بھی وہ صوفیہ کو پوچھتے ہیں اور بادشاہوں سے نفرت کرتے ہیں یہ زندہ مثال موجود ہے عمل کرتے ہوئے دیکھیے آپ تو بہرحال یہ یہ جو پہلو میں نے ارض کیا اس سلسلے میں میں چند اور بات ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے کہ ایک بہترین گروہ پیدا کر دیا ہے اس میں کو میں کہتا ہوں سائنٹفک کمیونٹی سائنٹفک مائنڈ جس میں فطری طور پر پوٹینشیلی وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو اس زمانے کی خیر و مت میں تھی یہ یہاں میں ایک واقعہ عرض کروں کہ میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو جاپانی مسٹر علی آبے علی آبے وہ جاپانی تھے بدھسٹ تھے وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے سیمینار میں وہ بھی آئے تھے میں بھی گیا تھا تو انہوں نے ملاقات ہوئی تو مسٹر علی آبے وہاں جاپان میں ایک افسر تھے گورنمنٹ میں پھر اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ ان کا جملہ یہ تھا کہ ان کہا کہ جاپانیوں کے اندر فطری طور پر وہ سارے اعصاف موجود ہیں جو اسلام چاہتا ہے فطری طور پر اب مسئلہ صرف ایمان قبول کہ جیپنیز, بہت رکا جیپنیز جاپان کے لوگ تو امکانی طور مسلمانی ہیں وہ صرف کلمہ پڑھانا ہے یعنی فطرت کی سطح پر وہ سفر کر چکے ہیں جو سفر صحابہ کرام نے کیا تھا یہ دو ہزار سال کے فطری سفر کے نتیجے میں جو وہ آخری نقطہ آ تھا کہ پیغمبر آئے اور کلمہ پیش کرے اس کو مان لے یہاں ہے کہ ایک ہزار سال کے سفر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹفک مائنڈ بنایا ہے حق واقعے اعتراف والا جو بات, بات سچی اسے ماننے نہیں ماننا ہے جو بات سچے اسے ماننے نہیں ماننا ہے آپ <تصفح> جانتے ہیں کہ دو سائنٹسٹ ایکسپریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک مسئلے پر ایک فرض کے سوئٹزرلینڈ میں ہے دوسرا جرمنی میں ہے جرمنی والا ڈسکور کر لیتا ہے اس بات کو تو سوئٹزرلینڈ والا اپنی اپنی تحقیقات کو دریابود کر دیتا ہے تو بات تو معلوم ہوگا ہمیں کیا کرنا تو حقیقت واقعہ کے اعتراف کے بغیر سائنس کی دنیا میں آپ ایک قدم نہیں چل سکتے یعنی حقیقت واقعہ کا اعتراف لازم ہے سائنسی ترقی کے لیے اس میدان میں مشغول تنظیم ان کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ وہ ریئلسٹک روپ پیدا ہوا تو یہ جاپان چونکہ اسی دور میں آگے بڑھایا ہے یعنی اسی لائن میں یعنی سائنس کی لائن میں تو وہاں بھی یہ ذہن پاس بن گیا ہے یعنی ایشیائی قوموں میں جاپان واحد قوم ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک کمیونٹی ہے سائنٹیفک مائنڈ یورپ امریکہ کے بعد ایشیائی قوم میں جاپان وہ قوم سائنس سے سفر کیا اسے جھگڑا افساد کو چھوڑ کر کے جنگ کو چھوڑ کر کے دوسری جنگی کے بعد ایک دم سائنسی ترقی کے راہ میں لگ گیا ہو سائنسی تعلیم کے راہ میں لگ گیا ہو سائنسی ریسرچ کے راہ میں لگ گیا ہو تو ردیہ کیا ہوا کہ اس کے اندر وہی ذہن بنا جو یورپ میں ذہن بنا تھا تو مسٹر علی آبے نے کہا کہ جاپنیز پیپلس آر پوٹینشلی مسلم اسی طریقے سے اب میں دوسرے پہلو کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوسرا پہلو جو میں نے ررض کیا کہ روم ایران کو ٹکرا کر کے باطل کو کمزور کر دینا روم ایران کو ٹکرا کر کے باطل کو کمزور کر دینا ایک طرف تو خیر امت برپا کرنا ایک گروہ جو قبول کر سکے اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے کہ موجود ہے وہ آپ اس سے قومی جھگڑا ختم کر دیجئے اپنے اور اس کے درمیان دائیں اور مدعو کا تعلق پیدا کیجئے نفرت کی فضا ختم کر دیے دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کریں گے در اسلام قبول کریں گے لیکن نفرت کے فضاء میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا نفرت کی فطا میں اگر باپ بیٹے میں پیدا ہو جائے تو باپ بیٹا ایک دوسرے دشمن رہتے ہیں تو ہمارے اور دوسری قوموں کے درمیان جو مادے جھگڑے ہیں جو سازی جھگڑے ہیں لایانی جھگڑے ہیں انہیں ختم کر دیے اور دیکھیے کہ پھر کس طریقے سے سیلاب کی طرف سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ایک پہلو یہ ہوا دوسرا پہلو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دور جدید کا جو الحاط تھا اس کو اللہ تعالیٰ سائنس سے ٹکرا دیا جو فلسفیانہ الحاط تھا فلسفیانہ الحاط اس کو اللہ تعالیٰ سائنس سے ٹکرا دیا اور نتیجہ کیا وہ سائنس غالب ہو گئی اور فلسفانہ الحاط مغلوب ہو گیا لیکن ٹھیک وہی کیفیت پیدا ہوئی کہ روم وجان کو ٹکرا کر خدا نے اس دور کے باتل کمزور کر دی وہی کیفیت یہاں ہوئی ہے ایک اور شکل میں کہ فلسفیانہ الحاط کو اللہ تعالیٰ نے سائنس سے ٹکرا دیا اور فلسفانہ الحاط کا خاتمہ ہو گیا اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ خود ایک موضوع ہے بہت لمبی تقریب ہو جائے گی یہ لیکن چند ایک مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کی علمی تفصیل میں جانے میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا کہ علمی تفصیل میں جانا مناسب نہیں معلوم ہوتا میں اس کی مثالوں سے باتیں واضح کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں مذاہب کو اعتقادی طور پر مانا جاتا تھا اعتقادی طور پر کہ باپ دادا مانتے چلے آ رہے ہیں اسے ہم نے مانوی مان لیا دور جدید میں جب یہ ہوا کہ ہر چیز کی تحقیق ہر چیز کی تحقیق تو انہوں نے جس طرح سے پانی کی اور لوہے کی اور بجلی کی اور ہر کی تحقیق کی اور ماضی کے مانے ہوئے بات کو نہیں مانا انہوں ماضی میں جو باتیں مانی جاتی ہیں اس کو نہ مان کر کے تحقیق کی ہر چیز کی اور جدید اور تحقیق کے مطابق انہوں نے باتوں کو مانا وہی مذہب میں بھی ہوا چنانچہ موجودہ زمانے میں ایک مستقل فن ہے جو کہتے ہیں ہائر کریٹیسزم ہائر کرٹیسم نامی اس بات کا ہے کہ وہ طریقہ جو سیکولر علوم کی تحقیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہی مذہب کی تحقیق کے لیے استعمال کیا جائے یہ بالکل ایک دیہی چیز ہے اس سے پہلے ہزاروں سال تک انسان یہ نہیں کرتا تھا کہ مذہب کو علمی تحقیق پر جانچے وہ تو بس مانتا تھا مانتا ہے اسے مانتا ہے اعتقاد یعنی اعتقادیات میں بحث کرنا اس سے پہلے کا انسان نہیں جانتا تھا یہ خالص دور سائنس کی بات ہے کہ فن فن پیغمبر مانتے تھے کوئی ایک عیسائی نہیں تھا جو انیس صدی سے پہلے حد مسیح علیہ السلام کو پیغمبر نہ مانتا ہو لیکن دور سائنس میں کیا ہوا کہ انہوں نے تحقیق شروع کی تحقیق شروع کی تو تحقیق کے میں کیا برآمد ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو تاریخی طور پر ثابت نہیں ہوتے تاریخی طور پر ثابت ہی نہیں ہوتے مطلب اس کا نہیں کہ ہم ان کو سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر نہیں ہے یعنی ہم پیغمبر مانتے ہیں کہ عام صلی اللہ وسلم نے بتایا تو پیغمبر تھے میں اس وقت بات تاریخ کے اصطلاح میں کر رہا ہوں کہ دور جدید انسان کے اعتبار سے تو چنانچہ پاٹنسل نے, نے یہ جملہ لکھا ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہ ہسٹاریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ever existed at all تاریخی طور پر خود یہ امر مشتبہ ہے کہ مسیح کا کبھی وجود بھی تھا ہسٹاریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزٹیڈ ایٹ آل تو دیکھیے ان چیز کو آپ وہ جو میں نے کہا کہ کر لنک کرنا تو لنک کر کے دیکھیے کہ ذہن آبائی نے آبا پرستی کے ذہن نے ایک چیز کو مان رکھا تھا لیکن ذہن حقائق نے اس کو کر دیا یعنی حقائق کے اعتبار سے چلنے کا ذہن جب پیدا ہوا تو انہوں نے رد کر دیا اس یعنی اس سے پہلے جو مانتے تھے تو ذہن آبا کی بنیاد مانتے تھے جب ذہن حقائق پیدا ہوا تو اس کو رد کر دیا ہوا. اتنی عدم الساں قابل دیہی تاریخ میں اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سارے ہی پچھلے مذاہب جو ہے غیر تاریخ کرے ابھی ایک مضمون چھپا اسٹیٹ ویکلی میں مسٹر ارون شورے کا ارون شور ہے اسٹریٹ ویکلی میں وہ سب پڑھ سکتے ہیں اس کو اس میں اس نے لکھا ہے کہ کرشن جی جو ہیں وہ ایک افسانوی شخصیت ہے ایک شاعر کے ذہن میں ایک تخریل پیدا ہوا اس شاعر نے اپنے تخریل کو واقعہ بنانے کے لیے ایک اس کو ایک ایک لکھ دیا تو حق ایک افسانوی شخصیت ہے نہ کہ کوئی واقعی شخصیت کیونکہ تاریخ ثابت نہیں ہوتا تاریخ ثابت نہیں ہوتا تو تمام پچھلے وہ لوگ جن کو لوگ جن کو کہ لوگ پیغمبر مانتے تھے جن کو کہ لوگ مسلم اور حادی مانتے تھے وہ سب دور جدید میں جب یہ ذہن پیدا ہوا کہ ان کو تاریخ پر جانچو تو سب کے سب ان ویلڈ ہو گئے انہیں ہسٹاریکلی انویلڈ ہو گئے لیکن پیغمبر پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام کے بارے میں وہی زبان ہے پروفیسر ہٹری نے لکھا ہے کہ محمد آباد بانڈ ودن دا فل لائٹ آف ہسٹری انہیں وہی لوگ جو وہاں یہ کہتے ہیں یہاں یہ کہتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کے اعتبار سے تو یہ ثابت ہے ہوتا ان کو واجود وہی یہاں کہتے ہیں کہ محمد فلڈ آف ہسٹری محمد جو ہے وہ تاریخ کے مکمل روشنی میں پیدا ہوئی دیکھیے سارے ہی دوسرے لوگ جہاں لوگ اٹکے ہوئے تھے خدا نے انہیں ان ویلڈ کر دیا ایک ہی شخصیت سامنے رکھا کہ مانو تو اگر تو مذہب ماننا ہے تو دیکھو یہ کھڑا ہوا ہے مذہب باقی تو تاریخی طور پر بغیر ثابت ہوتا ہے یہ کس نے پیدا کیا یہ سائنسی انقلاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا سائنسی انقلاب کے ذریعے سے ذہن نیا بنا حقائق پرستی کا تاریخی طور پر جانچنے کا واقعات کے اعتبار سے ان کو تجزیہ کرنے کا اس سے یہ سامنے آیا کہ ہم اس یہ کہہ سکیں آج کہ تاریخی اعتبار سے ان کا تو وجود ہی مشتبہ ہے تو اسی کو میں نے ان میں کہا کہ ذہن آبائی نے جس چیز کو مان رکھا تھا ذہن تاریخ نے فہرت کر دیا کتنا چینج آیا ہے تاریخ میں یہ لیکن کیونکہ ہم انٹلیکچوئلویشن مبتلا ہیں ان باتوں میں فضا ہمارے لیے نہیں ہے ان باتوں میں سبق ہمارے نہیں ہے ان باتوں کی روشنی نہیں ملتی ہم کو آدھی ہم بھٹک رہے ہیں بالکل ایسی ہے کہ دن دوپہر میں آنکھ بند کر لیں تو ہم بھٹکتے رہیں گلیوں سڑکوں پر تو وہی قصہ ہمارا ہو رہا ہے اس طرح سے وہ مثال بھی ذہن میں رکھ لی جو ابھی میں پیش کی تھی اسپین میں عبد الرحمان داخل کا اسٹیچو لگایا گیا کہ وہ تلوار لیے کھڑا ہے اسپین میں جہاں سے نکالا گیا تھا اور وہاں تقریبات بنائیں گے اس تقریبات کی صدارت کی تھی خود کو اسپین کی ملکیا نے واقعہ پیش آیا ہے کہ جس چیز کو تعصباتی ذہن نے رد کر رکھا تھا ذہن تعصب نے ذہن رد کر رہا تھا یہاں بھی ذہن تاریخی نے اس کو کر کیونکہ اسپینیوں کو جدید ذہن کے تحت نظر آیا کہ جس آٹھ سو سال کے جس واقعے کو ہم نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ واقع تاریخی طور پر واقع تو ہے ہی یعنی اس ملک میں ان کی سرطنت تو آٹھ سو سال باقی رہی تو تعصب کی نظر سے دیکھتے جب وہ تعصب نظر سے دیکھ رہے تھے تو وہ نظر آتا تھا تو بالکل یعنی قابل نفرت سے نظر آ رہے تھے لیکن جب حقائق پرستی کے لحاظ سے تاریخی نظر کے لحاظ دیکھا ہو تو وہ چیز قابل اعتراف گزرانے لگے ہوں کہ ہمارے تاریخ کا حصہ ہے ہمارے ہمارے تاریخ ماضی کی عظمت کا حصہ ہے یہ کتنا زبردست تبدیلی دب آئی دور و جدید میں حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیگر مذاہب میں تحریف ہوئی ہے یعنی یہ مذاہب اسلاً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اسلام اور ان میں وہی دین تھا وہی تعلیمات تھیں جو قرآن میں ہیں تمام مذاہب جو اللہ کی طرف سے آئے وہی تھے جو اسلام کی شکل میں آج ہمارے بات موجود ہے لیکن تحریر کے نتیجے میں باتیں بگڑ دی میں ایک مثال دیتا ہوں مسیحیت مسیحیت جو ہے وہ متاثر ہوئی یونانی فلسفے سے یونانی فلسفے کے نتیجے میں اس میں عجیب عجیب قسم عقائد داخل ہوئے انہی میں سے ایک ہے توحید ف تصلیس تصلیس فحید تھری ان ون ون ان تھری یعنی خدا تین بھی ہے اور ایک بھی یہ خالص یونانی فلسفہ تھا جس کو مذہبی روپ میں اٹھال دیا اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن اشارت اندر کر رہا ہوں کہ یہ حقتاً یونانی فلسفے کی کو مذہب عیسائیت میں داخل کرنے کی وجہ سے یہ نظریہ پیدا ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا تھا اس کو تو ایک دلی کے پروفیسر سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے یہ محال بات ہے اگر تو پوچھو تو میں نہیں جانتا اور نہ پوچھو تو میں جانتا ہوں یہاں ہے اس کے برعکس آپ ایک دیہاتی جاہل کو پڑھیے اسے پوچھے خدا کے بارے میں تو وہی بات بتا دے گا خدا ایک ہے خدا یہ ہے خدا وہ ہے بالکل ایک ایسی بات جو عقل سلیم کو قبول کرے ایک عام اور جاہل مسلمان جو جواب دینے کے کوشچن میں ہے اس جواب دینے کے کوشچن میں ایک عیسائی پر افسر نہیں کیوں تحریف ہو چکی تحریر تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو مذاہب تھے تو قوموں نے جب تعریفات کی تو خدا نے اصل تک ہاتھ نہیں پکڑا تاکہ انسان کی آسانی کے لیے نہیں آخری مذہب جب آئے اسلام کی شکل میں تو اس کو جب محفوظ کر دیا جائے تو انسان کے لیے چوائس کا سوال نہ ہو آپ کپڑا خریدنے جائیں اور دکاندار آپ کے سامنے دس کپڑا اور پچاس کپڑا پھیلا دیں تو سمجھے کون سا خریدیں نہیں چوائس جب ہو تو مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا لیکن ایک ہی تھان اگر سامنے ہے تو پھر کیا آپ آسانی سے خرید لیں گے, گے آپ منٹوں میں خرید واپس آ جائیں گے آپ بازار میں ایک ہی تھان بکرا ہو تو خریدنا آسان ہے لیکن سینکڑوں رنگ کے تھان اور سینکڑوں ڈیزائن کے پھیلے ہو تو چوائس کرنا پڑتا ہے کبھی چھپی جاتے ہیں جب بیوی سے مشورہ کریں گے تب دوبارہ خریدیں گے تو اللہ تعالی نے انسان کو چوائس کی زحمت میں رکھا ہی نہیں اسلام کو بلا مقابلہ انتخاب کے پوشے میں رکھ دیا بلا مقابلہ ان کامیابی کی شکل میں رکھ دیا کیونکہ دوسرے مذاہب تاریخی اعتبار سے انویلڈ عقلی اعتبار سے ان ویلی یعنی جتنی بھی جانچنے کے طریقے ہیں انسان جانچتا ہے عقل کی سطح پر معقولیت کے سطح پر تاریخ کے سطح پر جو بھی جانچنے کے طریقے مورت زمانے میں پتا ہوئے ہیں ان اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ دیگر مذاہب کو رد کر دیا اور ان کو ان ویلی قرار دے دی دیا تاکہ انسان کے لیے آسانی رہے چوائس میں مبتلا نہ ہو یعنی کئی میں انتخاب کرنا پڑے گا تو یہ بھی صحیح ہے کہ وہ بھی صحیح ہے اسی میں آدمی موت آ جائے گی تو یہ رحمت خاص اللہ تعالیٰ کی ہے کہ دیگر مذاہب میں تاریخ کو برداشت کیا اللہ تعالیٰ نے دیگر دیگر پیغمبروں کو تار غیر تاریخ ہونے کو برداشت کیا اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو خود خدا نے بھیجا وہ غیر تاریخی ہوئے جا رہے تھے لیکن خدا نے برداشت کیا ہونے دو تاکہ انسان پر یہ رحمت نازل ہو کہ اس کے سامنے یہ نہ ہو کہ یہ اس کو مانے کہ اس کو مانے کہ اس کو مانے ایک ہی پیغمبر ہے تاریخ اس کو تو مان لو بس بات ختم بات ختم تو یہ میں کر رہا تھا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے سائنس کو فلسفے سے ٹکرایا میں بہت ہی مختصر طور پر چند حوالے پیش کرتا ہوں کہ اب سے پہلے سو برس پہلے ایک فلسفی پیدا ہوا اس کا نام تھا حکلے آل ڈس ہکس اس نے ایک کتاب لکھی نہیں جولین ہکسلی کتاب اس کا لڑکا جولین ہکسلے مین اسٹینڈس الون انسان تنہا کھڑا ہوتا ہے یہ انیسویں صدی کا فلسفہ تھا مین اسٹینڈس الون اس نے سمجھا کہ اب انسان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ پیش کیا اس نے کہ خدا کی ضرورت ہے انسان کو انسان کے علوم انسان کے سائنس انسان کی ترقیاں کافی ہیں کہ وہ اس دنیا میں کھڑا ہو سکے اپنی زندگی بنا سکے اس کتاب کا نام رکھا اس نے مین اسٹینڈس الون لیکن پچاس برس بعد آج امریکہ کا ایک ایک, ایک, ایک سائنسدان موریسن لکھتا ہے مین ڈز ناٹ اسٹینڈ مین انسان نہیں یعنی فلسفی نے وہ کہا تھا یہ کہہ رہا ہے عمدہ کتاب ہے مین ڈز ناٹ اسٹینڈ اون بہت ہی عمدہ کتاب ہے اس نے دو دو چار کتاب ثابت کر دیا کہ انسان کتنا ڈیپینڈنٹ ہے خدا کے اوپر خدا کے بغیر کھڑا بھی خدا کا وجود ماننا کس طرح یقینی ہے کس طرح لازمی ہے سائنس کے ذریعے تو جدید فلسفے نے نعرہ لگایا تھا کہ مین سائنس نے رد کر دیا تو کہ مین ڈس ناٹ اسٹینڈ بالکل بھائی روم ایران کے ٹکر ہے معاملہ آیا جدید فلسفے کو سائنس سے ٹکرا دیا خدا نے فلسفے کو آج جدید فلسفے کو کو کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے اس سلسلے میں بہت سی مثالیں پیش کیا سکتی ہیں چند ایک مثالیں اور میں عرض کروں گا یہ ہے کہ انیس صدی تک جو ہے کہ کتابیں چھپتی تھیں تو ان کتابوں میں یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ مذہب کا خاتمہ ہو چکا ہے مذہب کا خاتمہ ہو چکا ہے یعنی علمی اعتبار سے اس سلسلے میں بہت سی مثالیں میں نے پیش کی اس میں مذہب اور یہ جی چیلنج میری کتاب ہو پڑھ سکتے ہیں کہ انیسویں صدی تک یہ اعلان کیا جاتا تھا علم نے اور جدید تحقیقات نے اس بات کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے کہ انسان مذہب کو مانے لیکن آج ایسی کتابیں چھپ رہے ہیں نام یہ ہی ہوتا ہے کہ ماڈرن آن دا سائنٹسٹ کی کتاب ہے اس کا ٹائٹل ہے یہ ماڈرن آن دا جدید سائنس مذہب کے راستے پر یعنی وہ کہتے تھے کہ مذہب کا راستہ انسان کے لیے علمی طور پر ختم ہو چکا لیکن آج ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں سائنسی حلقوں میں اور, اور سائنسدانوں کی طرف سے جن کا نام ہی ہوتا ہے ماڈرن سائنس آن دا پاتھ آف ریلیجن جدید سائنس مذہب کے راستے پر ایک اور دلچسپ مثال میں عج کروں کہ امریکہ سے ٹائم میگزین نکلتا ہے ٹائم میگزین تو سن چھاسٹھ میں سن چھاسٹھ میں اس کی کور اسٹوری کور اسٹوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص الخاص آرٹیکل جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کو فریش کرتے ہیں وہ ٹائٹل کے اوپر اس کا نام ہوتا ہے کور اسٹوری تو آٹھ اپریل انیس سو چھیاسٹھ کے ٹائم میگزین کور اسٹوری جو تھی وہ مذہب کے بارے میں تھی اس کا عنوان تھا از گاڈ ڈیڈ کیا خدا مر چکا ہے از گاڈ ڈیڈ لیکن آج ابھی اسی امریکہ سے اسپین جو نکلتا ہے میگزین بہت ہی اہم میگزین اس کے اس کی, کی اشاعت میں ایک بہت ہی اہم آرٹیکل شفاج کا نام ہے مذہب کی طرف واپسی یعنی وہی مغرب جہاں کے فلسفے سے متاثر افراد یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ خدا مر چکا وہیں سائنس سے متاثر افراد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تو زندہ ہے خدا تو واپس آ رہا ہے دو یعنی جدید تحقیقات ثابت کر رہی ہیں کہ خدا ہے اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم کتاب جو ابھی چھپی ہے بالکل تازہ چھپی ہے اس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اس یہ اس کا مصنف ہے بہت ہی پائے کا سائنسداں ہائل فریڈ ہائل ایک بہت ہی پائے کا سائنسداں ہے بہت مانا ہوا سائنسداں ہے کتاب چھپی ابھی ہاتھ میں بالکل اس کا نام ہے دا انٹیلیجنٹ یونیورس ذہین کائنات یہ اس کا نام ہے یعنی اس سے پہلے میکینیکل یونیورس کا تصور پیش کیا جاتا تھا کہ کائنات ایک مشین ہے ایک میکینیکل واقعہ ہے اندھا دھند طاقتیں ہیں وہ عمل کر رہی ہیں کوئی اس کے پیچھے ذہن نہیں کوئی سوچ نہیں کوئی شور نہیں انیس صدی کے آخر تک بلکہ موجودہ صدی کے آغاز تک یہ کیفیت تھی کہ ایک کائنات کا میکینیکل انٹرپریشن دیا جا رہا تھا کائنات کو ایک مشین ثابت کیا جا رہا تھا اسی مغرب میں آج ایسے سائنسداں پیدا ہو رہے ہیں کہ اس پر کتاب لکھ رہے ہیں اس کا نام ہی ہوتا ہے دا انٹیلیجنٹ یونیورس ذہین کائنہ تو فرد ہال نے یہ لکھا ہے کہ سائنس کے جس شعبے میں بھی مطالعہ کیا جاتا ہے جس شعبے میں بھی تو ہم کو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی شعور کی کار فرمائی کوئی شعور کار فرمائی ہو ستی مطالعے سے تو انسان غلط میں پڑھ سکتا ہے لیکن جب گھر کا کیا جاتا ہے تو مانگتا کوئی شور کی مثال کے طور پر نیوٹن کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ شمسی نظام جو ہے یعنی ایک سورج ہے اس کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں تو نیوٹن کے زمانے میں جو تین سو سال پہلے کا زمانہ تھا لوگوں نے خیال قیام کیا کہ ایک میکینیکل سسٹم ہے یعنی قوت کشش کا ایک نظام ہے کہ قوت کشش کی کار ہے وادی طاقتى کارمائى ہے سورج ہے اور سورج گرد اس كے سيارے گھوم رہے ہيں مادى واقعہ ہے اور بہت ہى صحيح طور پر چونكہ اتنا صحيح گھومتے ہيں سيارے كہ ايک سكنڈ كا فرق نہيں ہوتا ايک سكنڈ كا فرق نہيں ہوتا है اس उस उस گھومنے نہ نہایت ہی سکنڈ اور مرٹ كے پابندى كے ساتھ وہ سورج كے گرد گھوم رہے تھے تو انہوں نے سمجھا كہ بالكل ميكينکل واقعہ واقعہ ہے لیکن سائنس آگے بڑھی یعنی نیوکل سائنس تک پہنچا آپ کو معلوم ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیوکل سائنس نے اس مفروضے کو توڑ دیا سائنس نے بتایا کہ واقعات ہو رہے ہیں ان میں کوئی لازمی قسم کی پابندی نہیں ہے یعنی پرنسپل آف کازیشن جو سولر سسٹم کی سطح پر مانا گیا تھا وہ نیوکل سائنس سطح پر ٹوٹ گیا یعنی اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے یعنی ایٹم جس کو کہتے ہیں آپ ایٹم بھی ایک چھوٹا سمسی نظام ہے اس کے اندر ایک ایک ایک برکز ہوتا ہے نیوکلیس اس سے گرد پارٹیکل گھومتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے یعنی یہ تو کہنے کی بات ہے وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ قردین سے بھی دکھائی نہیں دیتے اتنا چھوٹا ہے لیکن پھر وہ اس کے اندر ایک نظام ہے تو یہ جو سورج سے اس, اس کے مرکز کے گرد جو پارٹیکل گھومتے ہیں تو سولر سسٹم کے بقیر سولر سسٹم کے برکس یہاں کوئی نظام نہیں ہے اٹم سارا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر کیا یہ اس ماننے کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اور طاقت ہے جو حکم دیتی ہے کہ یہ یوں ہو یہاں یوں ہو یہاں یوں یعنی آربٹری سسٹم ہے تحکمی نظام یعنی نیوکلیر فزکس نے یہ ثابت کیا ہے کانات میں تحکمی نظام آربٹری سسٹم ہے یعنی کوئی حکم دیتا ہے تب واقع ہو رہا ایک سائنسداں نے میگنیٹ پر مضمون لکھا مقناطیس پر آپ جانتے ہیں مقناطی لولہے کو کھینچتا ہے تو اس کو اس نے ایکسپلین کیا ریاضی کے ذریعے سے کہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے مجھے مالیکول جو ہیں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے تو اس نے ایکسپلین کرتے کرتے لیکن آخر میں یہ کہا کہ یہ سب باتیں جو میری ہیں یہ تو اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا آخر بات یہ ہے کہ خدا حکم دیتا ہے اس لیے وہ کھینچ رہا ہے خدا حکم خدا نے حکم دے رکھا ہے اس لیے وہ کھینچ رہا ہے تو یہ بہت ہی لمبا مضمون ہے ایک مستقل الگ سے ایک ایک یعنی ایک تقریر چاہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے حوالے کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ دو باتیں میں نے عرض کی کہ دو باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائی تھی وہی ایک نئی میں حوالے ظاہر فرماتی ہے وہی ایک نئی میں ظاہر فرمائے ہماری یعنی وہ موجودہ زمانے کو اسلام سے وہی نسبت ہے جو اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے نسبت تھی رسول اللہ زمانے میں جو واقعات پیش پیش آئے جو واقعات پیدا کیے گئے اسلام کی موافقت کے لیے وہی واقعات ایک نئی شکل میں دوبارہ اسلام کی موافقت کے لیے پیدا کیے گئے ایک طرف تو یہ سائنٹیفک مائنڈ بنایا گیا جس کے اندر حقیقت واقعہ کے اعتراف کا مادہ بطر اچم اچھا مولود ہے بدرتم مولود ہے اور دوسری طرف جدید فلسفہ دوسری طرف فلسفہ آپ جان دا... آپ چاہیے کہ اصل جو انکار انکار مذہب کا جو جو معاملہ ہے اس کا یعنی اس... اس کی بنیاد فلسفے پر قائم ہے یعنی یعنی انکار مذہب کی بنیاد فلسفے پر ہے نہ کہ سائنس پر تو جد تو فلسفے کو اللہ تعالیٰ سائنس سے ٹکرا دیا اور سائنس کو غلبہ دے دیا آپ جانتے ہیں اس دور میں ایک سائنٹسٹ کی جو عظمت ہوتی ہے فلسفی کی عظمت نہیں ہوتی ہے جو عظمت سائنٹسٹ کی ہوتی ہے وہ فلسفی کی نہیں ہوتی ہے تو بر علم کو کم تر علم سے ٹکرا کر کے فلسفی کو ختم کر دیا اور یہ نوبت پہنچ گئی کہ ایک سائنٹسٹ یہ کتاب لکھتا ہے اس کو عنوان رکھتا ہے کہ دا انٹیلیجنٹ یونیورس ذہین کائنات یعنی یہ نہ کہہ کر کے کہ خدا والی کائنات وہ اس کا نام دے رہا ہے ذہین کائنات علمی زبان یعنی علمی زبان میں دا انٹیلیجنٹ یونیورس کا معنی یہی ہیں کہ خدا والی کائنات اس کائنات میں خدا ہے اس کانات میں خدا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی وقت لے لیا اور باتیں تو ابھی بہت سی اور اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں لیکن شاید بہت زیادہ لمبا کرنا مناسب نہ ہو اور آخری بات یہ کہہ کر میں کتو ختم کرنا پسند کروں گا کہ کسی بھی امکان کو استعمال کرنے کے لیے کسی سچویشن کو اویل کرنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے کچھ اور کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر حیدرآباد میں ڈاکٹروں کی کمی ہے تو اس اس امکان یہ امکان ہے کہ کوئی شاید ڈاکٹر بن کر بازار میں بیٹھے تو خوب پیسہ کمائے یا سعودی عرب میں ڈاکٹروں کی مانگ ہے تو ایک امکان پیدا وہاں جا کر کے آ وہاں بہت بری کی رقمیں کمائیں لیکن اس امکان کو کون استعمال کر پائے گا اس سچویشن کون आदमी کر پائے گا کیا نہیں جس نے کہ اپنے بیس سال کی محنت سے ایم بی بی ایس کی ڈگری لی ہو کوئی بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے اس کو اویل کرتے ہیں وہ لوگ جو اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لائق بنا چکے ہوں اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو تب اس صورت حال کو آپ استعمال کر پاتے ہیں اس دور میں جو امپانات پیدا ہوئی ہیں اس امپانات کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے جیسے بارش ہو رہی ہے امکان پیدا ہوا کہ آپ بیج بوئیں تو فصل اگئے لیکن کیا خود بخود یہ سب ہو جائے گا پھر کسان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جا کر کھیت کو جوتے کھیت میں کھاد ڈالے کھیت میں بیج ڈالے رکھوالی کرے وغیرہ وغیرہ یہ سب جب کسان اپنے حصے کام کر دیتا ہے تو اس میں لہلاتی ہوئی فصل اگتی ہے تو اس امکان کو یعنی یہ جو امکان موجودہ زمانے پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک طرف ماد قبولیت پیدا ہو گیا دو عظیم شان امکانات پیدا ہوئی ہیں ایک طرف یہ کہ لوگوں کے اندر بہت ہی بڑے پیمانے پر جو کہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا کہ ماد قبولیت پیدا ہو گیا ماد قبولیت مادہ ادراف اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ملحدانہ جو فکر جو تھا اس کو خود خدا نے اس کا ایک ادو کھڑا کر کے اس کا دشمن کھڑا کر کے اس کو زیر کر دیا دو واقعے ہو چکے اب ہمیں اس صورتحال کو استعمال کرنا ہے لیکن اس صورتحال کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ایک قربانی دینی ہے ایک قربانی وہ قربانی کیا ہے ان اقوام سے جو مدعو اقوام ہیں جن کے سامنے ہمیں اسلام پیش کرنا ہے یونیلیٹرل طور پر جھگڑے کو ختم کرنا یک طرفہ طور پر جھگڑے کو ختم کرنا یہ ہے جو دکاندار کسی کو گاہک بنانا چاہتا ہو تو وہ جانتا ہے کہ گاہک بنانا جبھی ممکن ہے جب کہ میں یک طرفہ طور پر جھگڑے ختم کروں گاہک نہیں ختم کرنے آئے گا کہیں اور خرید لے گا وہ جا کر تو ہمیں یونیلیٹرل طور پر یک طرفہ طور پر اپنے جھگڑے ختم کرنا ہے مادری جھگڑے قومی جھگڑے معاشی جھگڑے سازی جھگڑے یہ جھگڑے جو ہیں جگہ جگہ اس کو ہمیں یک طرفہ طور پر ختم کرنا ہے تاکہ نارمل فضا پیدا ہو یعنی اسی واقعہ کو دہرانا ہے جس واقعہ کو رسول اللہ سلسم نے کے مقام پر کیا تھا ادبی کے مقام پر آپ نے یہی کیا تھا کہ جھگڑے کو یکطرفہ طور پر ختم کر دیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ہجرت فرمائی ہجترت کے بعد بھی جھگڑا ختم نہیں ہوا پھر جنگیں شروع ہو گئیں جنگیں شروع ہو گئیں جنگیں, جنگیں جنگیں پر جنگیں بجنگ ہوئی چلی جا رہی تو دائی مدو یعنی مسلمانوں اور قریش کے درمیان معدل فضا نہیں تھے مسلمانوں اور عرب قبائل جو مشرکین قبائل تھے مشرق قبائل تو مسلمانوں میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مشق قبائل کا درمیان معدل فضا نہیں تھی جنگ کی فضا تھی نفرت کی فضا تھی انتقام کی فضا تھی خون کی فضا تھی تلوار کی فضا تھی اس کو کون ختم کرے وہ کیوں ختم کریں گے وہ تو تاثر میں ہو رہے ہیں ختم آپ کو کرنا تھا کیوں جہاں کے مقام پر یک طرفہ طور پر ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹا دیے کاغذ سے آپ نے مٹا دیا آپ مٹا سکتے ہیں آج آپ نے ہی تیار مٹانے کے اسی لیے آپ کامیاب بھی دھو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے عرب کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کوئی عمرہ کرنے آیا اسے لوٹا دیا جائے یعنی تاریخ عرب کے خلاف عرب کی روایات کے سراسر خلاف انہوں نے کیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے کچھ بھی واپس آتے ہیں یک طرفہ طور پر راضی ہو گئے ان کے مطالبے پر معاہدہ لکھا جانے لگا تو آپ نے لکھا ہے کہ رسول محمد رسول اللہ ان کہا کہ صرف محمد عبد اللہ لکھی کچھ مٹا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس چلا جائے کہیں مسلمان ہو کر کے تو آپ کو لوٹانا پڑے گا یعنی مسلمان ہو گیا ہو تب بھی آپ پر لازم ہوگا اس آدمی کو لوٹا دے ہمارے پاس اور اس کے برعکس اگر آپ کا آدمی ہم پا جائیں گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے اس منظور یعنی اکطرفہ طور پر یونیٹڈ طور پر راضی ہو گئے آپ کی مطالبت پر آپ کیوں صرف اس لیے ایک چیز دینے کے لیے وہ تھا دس سال کا نو وار پیک تو بھائی کیسے جنگ ختم کرو کسی تھی جو گہور ہم اس پر راضی ہیں کپڑا اتارو کپڑا اتارنے کے تیار ہیں لفظ رسول اللہ مٹانے کو دے اس کو مٹانے کے تیار ہیں جو گہور سے تیار ہیں لیکن جنگ ختم کر دو گئے تو سارے مطالبات کو یک طرفہ طور پر مان کر کے ایک بہت ہی بڑا اس میں یہ تھا کہ قریش کا جو تجارتی قافلہ تھا جو شام جاتا تھا وہ مدینے کے راستے جاتا تھا پر خطر تھا ان قریش کے لیے کیونکہ اس میں مسمان اس وہ حملہ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے قافلے شام کی تجارت کے لیے آزاد ہوں جانے کے لیے اور آپ کو کی طرف سے گارنٹی ملنی چاہیے کہ اس پر کبھی حملہ نہیں کیا جائے گا ہم کا منظور انہوں ان کے معاشی مفادات کا تحفظ ان کے مذہبی مطالبات کا تحفظ حج نہیں عمرہ نہیں کرنے دینا چاہتے تو چلو بھی عمرہ بھی نہیں کریں گے یعنی سارے مطالبات کو یک طرفہ طور پر مان کر کے آپ نے دس سال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا کیوں تاکہ معدل فضا پیدا ہو تاکہ اس سچویشن کو اویل کیا سکے کیا رب کے قبائل اپنی فطر صالحہ کے بنا پر تیار تھے اسلام قبول کرنے کے لیے یعنی وہ جو خیر و بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشلی پوٹینشلی جسے کہ علی آبے نے کہا کہ جی مسلمس تو وہاں بھی حیثی قصہ تھا کہ پوٹینشیلی وہ لوگ تیار تھے اسلام قبول کرنے کے لیے لیکن اس غیر معدر فضا جنگوں کی فضا انہیں روک رکھا تھا تو آپ کو اس اس اس استعمال کرنے کے لیے اس امکان کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ یک طرفہ طور پر ان کے مطالبات پر راضی ہو گئے تاکہ معدل فضا بنے تو دس سال کا جب ناجنگ معاہدہ ان سے ہو گیا اور یہ پتہ ہو گیا کہ لڑنا بھیڑنا اب نہیں ہے تو ظاہر مدر فضا پتا ہوگی اپنے آپ تو پھر دھڑا دھر لوگ اسلام کو وہ کرنے لگے یا تھرون فی دین لا جائے تو دوبارہ ٹھیک وہیں تاریخ آ گئی ہے جہاں تاریخ صلح دبیے کے وقت تھی وہیں دوبارہ تاریخ آ ہے اسلام کے ظہورِ ثانی کا وقت آ گیا ہے اسلام کے دورِ ثانی کا وقت آ گیا ہے اسلام کے غلب ثانی کا وقت آ گیا ہے سارے احوال تیار ہیں سارے روح تیار ہیں ایک طرف خیر امت موجود ہے دوسری طرف دشمن طاقتوں کو زیر کر دیا ہے سائنس نے یعنی سے لیکن مسئلہ کیا ہے ایک صلیح دبیہ درکار یعنی طور پر اپنے جھگڑوں کو ختم کرنا مادی جھگڑے معاشی جھگڑے قومی جھگڑے سازی جھگڑے سب کو ایک طرفہ طور پر ختم کرنا یہ قربانی درکار ہے اس سچویشن کو اویل کرنے کے لیے تو اسی پر اپنے بات کو میں ختم کرنا ہوں کہ اگر آپ ہم آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے جنت دروازے کھولے جائیں تو دنیا میں ہمیں دوسروں کو جنت دروازہ کھولنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی ہمیں وہ درد اس سینے میں پالنا پڑے گا کہ ہم جنت دروازے دنیا والوں کے لیے کھولنا چاہتے ہیں تبھی ہی جنت دروازے ہمارے آخرت میں کھولے جائیں گے یاد رکھیے جو دنیا میں دوسروں کے لیے جنت دروازہ کھولنا چاہتا ہو وہی وہ شخص ہے جو آخرت میں جنت دروازے کھولیں گے فرشتے وہ درد درکار ہے وہ درد وہ محبت وہ خرخائی وہ نسخ درکار ہے کہ دنیا کو آپ جھنم سے بجانا چاہتے ہو دنیا کو آپ جنت داخل بن جاتے ہوں آپ کو پتہ ہے کہ خرخائی پیدا ہو جائے بیٹے سے اپنی بیٹی سے اپنے بھائی سے تو آدمی یہی کرتا ہے کہ یونیلیٹ طور پر مسلے ختم کر دیتا ہے یکطرفہ طور پر جھگڑے ختم کر دیتا ہے یہی کرتا ہے آدمی یہاں بھی یہی کرنا ہے تو یہی میں آخر میں آزاد کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے جنت کے دروازے کھولے جائیں تو ہمیں وہ حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا کہ دوسروں کے لیے جنت دروازہ کھولنے کی خاطر کا ثبوت دے دے تو اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حوصلہ دے یہ جذبہ دے وہ سمجھ دے کہ ہم اس راز کو جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے ہمارے لیے اس راز کو جان سکیں کیا امکانات اللّہ تعالیٰ پیدا کر کے ہمارے لیے اس کا اویل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم اس کو آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم باتوں کو سمجھیں قرآن ذہن بنائیں پیغمبروں والا ذہن بنائیں صاحب اکرام کی ذہنیوں سے سبق لیں اور اسی دھنگ پر دوبارہ چلے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساگر رسول چلے تھے اور چل کر کے آپ نے عالم میں اسلام کے نقاب پر فخر کیا تھا تو اسی کے دعا پر میں اپنے آپ کو ختم کرتا ہوں اقول اقولا واسط اللہ علی علامہ